ہم تھوڑی دیر کے لیے مشق کرتے ہیں اللہ کے ذکر کا کہ تھوڑی دیر مختصر سی مشق کرتے ہیں جس کا طریقہ یہ ہے آنکھوں کو بند کر لیں زبان کو تالوں سے لگا لیں ناک سے سانس لیتے رہیں سینے میں جہاں دل کے دھڑکنے کی آواز آ رہی ہے وہاں یہ خیال فرمائیں کہ میرا دل دھڑک نہیں رہا بلکہ اللہ کی محبت میں کہہ رہا ہے ال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ چند منٹ کے لیے اسی خیال اسی تصور میں بیٹھ جائیں محبت کیا ہے دل کدر دس سے رو ہو جم محبت مور ہو جا جان کسی کو مج ہو جا جدم ہے را کیسی قدم ہے رول پت میں تو منزل کی حوص کیسی یہاں یہاں تو این منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا محبت کیا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 اللہ الحمد الحمدللہ رب الحمد للہ والسلام علی اشرف وسلام والمرسلین اللّہ انت السلام و من سلام تبارََََََََََََ طیاد کروم یا اللہ ہم گنہ گار بندوں نے جو کچھ پڑھا جو کہا جو سنا جو ذکر اذکار مراقبہ ہوا اے رب کریم ان سب کو اپنی پاک بلند بارگاہ ہمیں قبول فرما لیجیے اور ان مقبول تحفوں کا ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح فتوح کو ہدیہ فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء مرسلین گزرے ہیں آپ کے ازواج اصحاب اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کے رواح کو ہدیہ فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تابعین تبا تابعین آئمہ مجدہدین اولیاء اللہ سلاسل طریقت کے مشاعر سلسلہ نقشمدیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ دیگر معروف غیر معروف سلاسل کے بزرگوں کی ارواح کو ہدیہ فرما دیجئے ان حضرات کے جتنے مریدین متوسلین منتصبین محبین رخصت ہوئے ہیں مجلس میں جتنے حضرات موجود ہیں ان کے رشتہ دار ددیالی دور کے قریب کے بال بلا واسطہ اس طرح سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی ارواح کو اس کا سواب دیا۔ سب کی قبور کو بہشت کا باغ بنا دیجئے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیے سب کی مغفرت فرما دیجئے سب پر رحم فرما دیجئے فضل فرما دیجئے مہربانی فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ ہمارے شیخ مکرم عزر مولانا حافظ محمد ناصر الدین خان خاکوانی دامت و رکاتہ ملعیہ کی روحانیت کو اس کا ثواب دیا فرما دے دی. عزر کے علم میں عمل میں فیض میں اخلاص میں صحت میں عمر میں وقت میں برکت عطا فرمائیے جملہ بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ آ فرمائیے حضرت کا سایہ ہم پہ تھدھی سلامت فرمائیے ہمیں حضرت سے پوری طرح مستفید اور مستفید ہونے کی توفیق آ فرمائی حضرت کی نسبت کی قدر کرنے کی توفیق آ فرمائیے اس نسبت کو لے کے چار دانگ عالم میں پھرنے کی توفیق یا اللہ یا اللہ ہم سب کے حال پر رہیں فن ہماری محبت کو مولا اپنی ذات کے لیے بنا دیجیے ہماری نفرت اور لڑائی کو اور بغض اور عیداوت کو یا اللہ اپنی ذات کی رضا کے لیے اپنی رضا کے لیے بنا دیجیے ہمارا دینا خرچ کرنا آپ کے لیے ہو ہمارا نہ خرچ کرنا آپ کے لیے ہو یا اللہ ہمیں یہ چاروں صفات عطا فرما دیجیے چاروں صفات عطا فرما دی۔ اور ان صفات کی برکت سے ہمارے ایمان کو کامل بنا دیجیے اکمل ایمان عطا فرمائیے مولا جو کچھ مانگا ہے عطا فرمائیے جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائیے ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے صدقے قبول و منظور فرما لیجیے وصلی اللہ علیہ آمین و رحمت